رحمان سامعن یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کام کتنی ہے یہ یہ برچ و پارا ہے اس کی ابتدا ہے اسی ٹکا کی کتاب میں لکھا ہے جس میں لکھا ہے نا کہ امام صاحب نے کامین نہ کہو اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہو تو غلام عورت سے شادی ہو سکتی ہے اگر آزاد عورت سے شادی کی طاقت ہو تو غلام عورت سے شادی یہ کس نے کہا ہے ہم نے نہیں کہا فکا کہتی ہے کہ امام صاحب نے کہا ہم نہیں کہتے کیا, کون, کون کہتا ہے فا کہتی ہے کہ امام صاحب نے کہا خدا کیا کہتا ہے قرآن میں پانچویں بارے کی دوسری آئے خدا کہتا ہے فمل من کم دولن کے تمام کم المو مراد شاہ صاحب کا تجمہ کوئی نہ رکھے تم میں سے مقدور اور جو کوئی تم میں سے نہ رکھے مقدور, مقدور کس کو کہتے ہیں طاقت کہ یہ کہ نکاح کرے بیو ایمان والیوں کو اس چیز سے کہ مالک ہوئے ہاتھ تمہاری لونڈیوں تمہاری ایمان والیوں سے ان سے نکاح کرو اگر مقدور نہیں ہے تو لونڈی سے نکاح شاید ہے اور اگر مقدور ہو تو قرآن کہتا ہے لانڈی سے نکاح ہو سکتا فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی ہو سکتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں نے یہ پہلے دیکھا تھا کہ رب کائرات نے اس لیے قرآن میں مسئلہ کھول کے بیان کر دیا ہے کیا کہا دا تم فردو اللہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یہ نہ کہو ہمارے مولوی نے یہ کہا ہے ہمارے محدث نے یہ کہا ہے ہمارے پتی نے یہ کہا ہے ہمارے امام نے یہ کہا ہے بلکہ یہ کہو قرآن نے کیا کہا ہے محمد کے فرمان نے کیا کہا ہے یہ پوچھنا جائز ہے کے پلا کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرے ساتھ ایک دوست کی بات ہے میں نے اس کو حدیث دکھائی ساری حدیثیں سننے کے بعد مان گیا یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں پھر آ گیا میں ایک بڑے بزرگ آدمی کا مریض ہوں ان کی وجہ سے مجھے ہدایت ہوئی ہے آپ کہتے ہیں یہ ریفت ان کو نہیں پتا تھا میں میں اللہ نے مجھے بنا کے کے ہے کہ کہ تم کو پتا نہیں لگا کیا خدا تیری قدرت پہ فرما. ایک ایک بات, کے بیان کر دی کہا مکے والوں کے ایمان کے قبول کرنے میں رکاوٹ اگر ہے تو ان کے بڑے مکے والوں کے ایمان کے قبول کرنے میں اگر رکاوٹ ہے تو کیا ہے ان کے کہتے ہیں ہمارے بڑے پھر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے یا رسول اللہ اور ان, انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ان نے کہا آپ کا دادا عبد المطلب نہیں جانتا تھا واہ نبی تیرے اوپر قربان ایک آدمی آیا ہیل کا مسئلہ پوچھا حدیث شریف میں آیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے ہے آپ نے فرمایا توحید کا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ کس نے شرک کیا فرمایا جہنم میں ہے اس کو کر رہا, پھر میرا باپ جہنم میں ہے پھر میرا باپ ہائے اللہ کے رسول تیری قبر پہ کروڑوں راہتے آپ نے دیکھا کہ باپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا باپ حق ہاتے سمجھنے میں مایا ان با کا پنار تیرا باپ بھی جہنم میں میرا باپ بھی جہن جنت میں سے وہی جائے گا جو رب کی توحید کو مانتا ہے اور کوئی جنت میں جا سکتا محمد رسول یہ تم, تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے متعلق یہ پوچھا جائے گا قیامت کے فلاں کی نماز تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تتلا تجھ کو مسئلہ سمجھ آیا تھا نے عمل किया کہ تو یہ پوچھا تھا کون جانتا ہے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں انہوں نے کہی بھی ہے کہ کوئی دلیل اس کی موجود ہے اور خالی اور پھر یہ بڑے ضلع کی بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ تقلید کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے تقلید کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ بندے کی راہ کو پکڑ کی ہے تکلیف اس کو حق کی طرف آنے پھر مولوی کرتے کو خراب کرتے بےچارے لوگ تو سادے سیدھے ساتھ جو سنا انہوں نے وہی وہ کہتے ہیں وہ کسی گستاخ ہو جائے بزرگ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تجھ کو سمجھا آ یہ قرآن ہے قرآن نے قرآن قرآن کی ہر شخص کے لیے میں نے قرآن کو یہ نہیں کہا کہ جو بڑے بڑے سرو والے ہیں ان کو سمجھا ایک آدمی محمد اللہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے اسلام کیا آپ نے فرمایا اسلام اللہ کی فوین میری رسالت کا اعتراف پکمات کی ادائیگی رمضان کے روزوں کا رکھنا زکات اگر طاقت ہو تو دینا پیسے ہو تو حج کرنا کہا یا رسول اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں سچی بات بتانا یہ بات ٹھیک ہے سیدھا آدمی نا دیہاتی آدمی دیہاتی جس طرح ہو اللہ کے بعد رابطہ نبی پاک کی حضرت غلط بات سکتی کوئی غلط بات حضور کہہ سکتے تھے کہہ لو حضور انشرو کا بلو میں تمہیں رب کی قسم دے کے بتلاتا ہوں مجھ کو سچی سچی بات بتلانا تمہیں ایسی بات کی بات نہ بتلاتے کیا حضور نے بنوایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تجھ کو سچی بات بتلاتا ہوں اس نے کہا تم قسم کھا رب کی اے پاک نبی تم قسم کھا کے تجھ کو واقعی رب نے بھیجا ہے <Sans> है, है, نبی پاک کو میں میں بھی کسم کھا کے کہتا ہوں حضر دیکھو کیا کہے گا کہ میں اسی رب کی قسم کھا کہتا ہوں جس کی قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا ان باتوں پہ عمل کرتا رہوں گا زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا سیدھا آدمی تھا ہائے ہائے ہائے سیدھا آدمی اور یہ کار چل پڑا نئی بات میں اپنے اور دنیا معلوم اگر کوئی چاہے کہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی کو دیکھے تو اس بندو کو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے یہ اللہ کے بندوں اس نے کہا تھا کسی بزرگ کی بات مانو ہمارے جو چودھری ہے بڑا اس کی بات مانو آپ کا جو کوئی بڑا وزیر مشیر ہے اس کی بات مانو آپ کا کوئی بڑا کہ میں ان چیزوں کو مانو مانوں اپنے پرماعت جاؤ تو نے قسم کر کے کہ کہا ہے میری قسم کھا کہتا ہوں رب میں تجھ کو جگٹ لکھ کے پردی ہے اس لیے دوستو عقیدہ صاف رکھو عقیدہ اور یہ بات غصہ نہ کرنا اچھا موقع تم نے دے دیا ہے سوال پوچھ کر یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں اکبر پرس ان کو غلطی کیسے لگی ہے اب بولو پھر ان کی کیوں مخالفت کرتے ہو انہوں نے کیا مداح کیا یہ بھی تو یہی کیا ہمارے بزرگوں نے غلط کہا ہے انہوں نے بھی تو یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہ غلط کہتے وہ بزرگ کتنے بڑے تم نے غلط کہا کہتے ہو غلط ہے تمہارے سامنے محمد اللہ کا فرمان ہو تم بھی اپنے بزرگوں طرح رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو رکاوتے تو اس طرح کھڑی کیا مسئلہ ہے ایمان کا مقابلہ یہ ہے جب رب کے قرآن کا نام آ جائے پھر کائنات کے پیمان کا نام آ جائے پھر پوچھنا بھی جائز نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے پھر پوچھنا بھی جائز پوچھنا بھی جائز نہیں ہے نبی کے مقابلے میں پوچھنے گیا تھا ایک امرے فاروق سے کس نے پوچھنے گیا تھا <تصفيق> <عمرے تصفيق> <عمرے> روک <باروخ> سے تم سوچو میں تمہیں سمجھانے کے لیے اجتک بات کرتا ہوں تمہارے امام کوئی حضرت عمر سے بھی بڑے تھے پھر سوچ کے بات کرو خدا نے کیا کہو جو میرے نبی کی بات سن کے عمر کے بات گیا ہے میں اپنی کبریائی کی قدم کھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے کس کے پاس گیا وہ بولتے کیوں نہیں نبی کی بات سن کے فاروق کے پاس جائے تو رب کہے وہ مومن نہیں اور نبی کی بات سن کے کوئی اور کسی کے پاس جائے تو وہ مومن ہے اصل میں ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ نے میں کہتا ہوں سے پوچھے گا نہیں مانی اس کی بات کیوں نہیں مانی میں کہوں گا یہ قرآن تھی اتارا تھا ہدایت کی کتاب بنا کر اس میں اس کا اور اس کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا اگر لیا تھا میں نے نہ لانا تو غلطی کی اگر تم نے لیا ہی نہیں تو مجھ کو ماننے کا حکم کہاں سے دے رہا ہے قرآن ان سارے ناموں سے خالی کس کے نام سے قرآن جگمگا رہا یا نب کے نام سے یا محمد یا کسی کا نام کہاں سے اس لیے یہ مسئلہ یاد رہ سمجھ لو کہ یہ سارے بسلطے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہاں پھر لوگ کتنے ظالم ہیں بخاری؟ اور خدا کے بندو اگر اپنے مطلب کی وجہ سے اپنی جماعت بندی کی وجہ سے حدیثوں کو اس طرح مشکوک بنا دے. اسی طرح آدمی حدیثوں کو مشکوک بنا دے پھر بتلاؤ کہ دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ثابت اور میں تمہیں اور مسئلہ سمجھا دیتا آخری بات آج درخت بھی تھا غربا کے پاس وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی غربا ہیں آپ نے ہمیں اور لمبا کر کے غربا کر دیا ہے کہ قرآن ہے یہ قرآن جو بتلایا ہے کہ قرآن ہے, قرآن ہے, کہ قرآن ہے کس نے بتلا ہے तो तो नहीं। اللہ نے نبی نہیں دسیا بٹ کن نے دسیا ہے حدیث کتنے آئی ہے تو اللہ کے نبی نے آپ کو کان میں آ کے کہا ہے کس میں حدیث آئی ہے اور بولتے نہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں ترمنی شریف میں نسائی شریف میں ابن ماجہ شریف میں ابو داؤ شریف میں اگر حدیث کی کتابیں ہی مشکوک ہیں تو پھر یہ قرآن کیسے شبح سے پاک رہ جائے گا نہیں سمجھ آئی بات کی کتنے ظلم کی بات ہے صرف اپنی باتوں پہ رکھنے کے لیے حدیث کی کتابوں پر ایک دو سو سال کوئی مسلمان ساری کائنات کا کسی حدیث کی کتاب پہ اس طرح کا اعتراض کر سکتا دی دی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو حدیث کی دہی کتاب ہے اس میں ہر بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے خود رسول کی زبان سے سنی ہے جس طرح کے خود رسول کی اسی طرح قرآن کے جس طرح خود رب کائنات کے زبان مبارک سے اللہ سے اس میں کوئی شبہ اسی طرح حدیث صحیح کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمانا اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا ایمان ضائع ہو جائے گا یہ سوچنا کہ نبی اور اس کے مقابلے, مقابلے کا سوال ہی پیدا سیری بات ہے یہ دیکھ لو اگر ان کو غلطی لگ گئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا پہلے ہی معاف کر دیا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی مسئلہ اشتہار سے بیان کرے یا صحیح کرے گا یا غلطی لگ جائے گی صحیح ہوگا تو دوہرا سواب غلطی لگ جائے گی تب بھی سواب ہوگا کیونکہ اس نے کوشش کی ہے دین کے سمجھ نہیں خدا کی قسم ہے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن کی آیت سمجھنے میں بھی نتی رہتی ہے مثال دے دوں اس کی بھی تم تو کہتے ہیں نا جی دو سو سال بعد ڈیڑھ سو سال بعد اس کو غلطی کیسے لگی نبی کے زمانے میں صحابہ کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگی یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں رب نے آئنا سوچی کیا کہ رات کو کھاتے پیتے رہو دن کو نہ کھاؤ رات کو آج یہ ریشتا سمجھ آ رہی ہے گلتی رات کو کھاتے پیتے رہو اللہ نے کہا کب تک کھاؤ پیوں قرآن کی آیتو جب تک کے سفید دھاری, دھاری سے جدا یہ کس پر قرآن اترا ہے بولو کرورے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملازم. اور آپ کی اقدس سے براہ راست صحابہ صاحب کوئی درمیان میں واپسہ بھی ایک صحابی کیسا ہے میں نے دھو داگے لیے اور ہے بھی عربی مدینے کا رہنے والا مدینے پاک کا رہنے والا عرب کا رہنے والا نبی کی پاس بیٹھنے والا نبی کی زبان سے براہ راست قرآن سے رات کو ایک سپیہ تاگا لیا اور ایک سیاہ تفریح کے نیچے رکھ لیا اٹھ اٹھ کے دیکھتا کر کہ سیری کا وقت ختم ہوا ہے کہ جب سیا اگر آدمی کا وقت ختم ہوگا کھانے پینے کا وقت صبح اٹھا کر آپ نے ہی نہیں چلا اور یہ صحابی ہے کہ نہیں میں یہ نبی کا پاک ساتھ جس کے بارے میں امام یابو نیبا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابدہ ترین صحابی اگر گھوڑے پہ سوار ہو اور اس گھوڑے کے سموں کے نیچے سے خاک کے ذرے اڑے وہ خاک کے ذرے بھی کائنات کے بڑے سے بڑے مسلمان سے زیادہ مقدس ہیں کیوں یہ اس کے گھوڑے کے سمے سے اڑے ہیں جس نے نبی کائنات کے رخیت پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جس آنکھ نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا رب نے اس آنکھ پہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا لوگوں اس صحابی کو بھی قرآن براہ راست سننے کے باوجود قرآن کا مانا سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں سمجھ آئے کہ قیامت سمجھ آئیے بات کو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھے ہو کہ نہیں جب صحابی جو براہ راست سنتا ہے نبی یہ بات نے پروایا میرے صحابی اس آیت کا یہ معنی نے فرمایا اس, اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان پر جب سیاح دہی سپیداری سے الگ ہو جائے سفر کا وقت ہو جائے تو تب تحریری کے وقت کا آغاز ہو جائے کو ندی کے سمجھانے کے بغیر مسا سمجھ لے <تصفح> اسی طرح بھی, <تصفح> قرآن میں آئے پتری ساتواں پارا اللہ رب العزت فرمایا اللہ آمنون ولم جنت, میں جائیں جو ظلم جنت میں صرف نہیں کریں گے جنت میں صرف وہی جائیں گے جو ظلم یہ آیت اتنی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے رونا شروع کر دیا بڑے بڑے صحابہ نے رونا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ آئے آپ نے کہ وہ رو رہے ہیں کہ نجات کسی کی ہوئی جسی کی نجات ہو ہی نہیں سکتی جس سے بھی غلطی آپ نے فرمایا اس آیت نے ظلم سے مراد ظلم نہیں بلکہ شرک ہے کیونکہ اللہ نے بعض جگہ قرآن میں شرک کو ظلم کہا ہے شرک والا ظلم ہونا سیکھی یہ ہے جس نے تھوڑا سا بھی شیر کر لیا جنت میں داخل کرے گا ہم تو جنت مل رہی تو معنی کیا بڑے بڑوں کو غلطی لگ جاتی ہے تو باقیوں کی حیثیت صاحبہ کے مقابلے میں کسی محدت کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے ہمیشہ قرآن پر نگاہ رکھو تو محمد الرسول اللہ کے فرمان, <تصفح> فرمان اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور رب کے قرآن پر عمل کرنے کی ٹاپی کٹا فرمائے پائے <تصفح> ایک چھوٹی سی مچھلی تھا ایک نکلی بھی ایک دوست نے اسی نے پوچھی اس نے کہا نہیں کہ یہ نبیت نماز نہیں تو ہے یہ لی سارے سے نماز پڑھتے ہیں وہ جو ہے وہ روئی جان نہیں کرتے یہ ننگے برابر ہوتے بات ہے یعنی خود ہی مفتی بن گیا ہے بندہ یہ پوچھنے کا طریقہ ننگے سر کا مسئلہ رفائی دین کا مسئلہ نہیں ہے ننگے سر کا مسئلہ رفائی دین کا مسئلہ حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نماز ننگے سر پڑا کرتے تھے نماز کپڑے نہیں اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی ادھر کا بچہ کسی نے, تیلی تیلی جاڑ پہ جاڑ تیرے پہ نے کہا تیلی میں سر پہ کھا نے کہا تیلی تیلی تیرے سر پہ کھولو اس نے کہا وزن نہیں ملا اس نے کہا وزن نہیں ملا پہاڑ پہ پہ گیا نا یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وزن ملا وزن ہو نہ ہو پہاڑ پہننا چاہیے خود وہ بھی کتا کٹائی چونکہ وہ روی دہ نہیں کرتے آپ سر پہ ٹوکی نہیں رکھتے اس لیے دونوں برابر یہ کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کوئی مسئلہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے افغل یہ بھی مسئلہ سوچو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ٹوپی ہے پہنتا ہے اس کو ٹوپی پہن کے نماز اور اگر نہیں ہے نہیں پہنتا تو نماز کے لیے کچھ ٹوپی کا خصوصی ہے نماز کو ضروری دونوں طرح نماز ہو جاتی ہے نبی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آباد سر بھی پڑی ہے سر پہ ٹوپی رکھ کے نہیں اے صحابی ان کے پاس چوپی موجود تھی ان کے پاس پگڑی اتار کے رکھ دی نیچے. نیچے اتار کے کا نے کہا جناب آپ کے پاس تو تمامات آپ نے فرمایا تاکہ تیرے جیسے بےوکوفوں کو پتا چل جائے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی یہ حدیث کے الفاظ میں نے نہیں کہا بیوقوف کے الفاظ میں نے نہیں کہا کتنے کہے ہیں یاد آپ سمجھے کہ یہ گھرانہ مزید میں گاشت مثال یار نہیں مسلو تاکہ تیرے جیسے احمد کو پتا چل جائے کہ اس طرح بھی رواج ہو جاتی ہے